جو آپ کو بھی امید ہے بہت پسند ہوگا دنیا بھر کے آشقان رسول جب بھی اس کلام کو سنتے ہیں جھوم جھب کر سنتے ہیں جی ہاں کلام کون سا ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں اب دو قسم کے نسخوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ اس شعر میں یا تو سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں یا سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں سبحان اللہ اس شعر کے کیا شاندار معنی ہے سکھانا سے مراد تعلیم دینا سیدھی راہ سے مراد سراتے مستقیم نبی پاک علیہ سرات والسلام وہ صادق کو امین آقا ہیں جو سچی بات ہی بتاتے ہیں اور آپ خود ایسے سچے ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو صادق کو امین کہا کرتے اور آپ کے صادق کو امین ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ آپ کے غلام صدی کے اکبر ہوئے تو جس کے غلام صدی کے اکبر ہوں وہ آقا کیسے صادق کو امین ہوں گے اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سرات مستقیب پر چلانے والے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ سرات والسلام کے بارے میں فرمایا اے محبوب البتہ تو ضرور سیدھی راہ کی رہنمائی فرمانے والا ہے سبحان اللہ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں آئیے اسی تصور کے ساتھ نبی پاک کے غلام ہیں اب پیارے آقا تو سچی بات سکھاتے ہیں تو نبی پاک کا غلام سچ بات سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے آج اس شعر کو سننا بھی ہے اور ایک نیت بھی کرنی ہے کہ کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے زندگی بھر سچ بولیں گے اور پیارے آقا کی سنت کو زندہ کریں گے سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ چلاتے یہ سچی بات سکھاتے سیدھی راہا چلا ہے سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے سیدھی چلا اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ اسلام کی شان بھی بیان کی ہے آکا کی ادائے دستگیری بھی بیان کی ہے کہاں کہاں کیسے کیسے نبی پاک اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں اس کا تذکرہ بھی اس کلام میں ہے سنتے جائیے اور جھومتے جائیے اگلا شیر ہے ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں اچھا ناؤ سے مراد یہاں کشتی ہے اور ڈوبی یعنی ڈوبنے والی اچھا اسی طرح ہلتی نیو اب اس سے کیا مراد ہے نیو کہتے ہیں بنیاد کو یعنی بنیادیں ہل جائیں کسی چیز کی یقیناً وہ گرنے والی بن جاتی ہے اور تیرانا ڈوبنے سے بچانا سبحان اللہ نبی یہ علیہ اسرات اسلام کی ذات وہ ہے کہ ڈوبنے والی کشتی کو ترا دیتے ہیں بلکہ اس کو پار بھی لگا دیتے ہیں اور کمزور بنیادوں کو مضبوط فرما دیتے ہیں اللہ اکبر اب اگلا شیر دو تین اشار کو ساتھ مل کر سنیں گے تو اور لطف آئے گا ٹوٹی آسے بگھاتے یہ ہیں چھوٹی نبزے چلاتے یہ ہیں اللہ اللہ آج سے مراد امید ہے بندھانا یعنی کام کر دینا چھوٹی نبز یعنی مرنے کے قریب پہنچ جانا اللہ غنی اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں ہمارے آکا علی اسلام ان کی امید پوری کرنے کا سہارا بن جاتے ہیں جس بیمار کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو پیارے آقا علیہ رات السلام کے لوحاب دہن سے اس کو گویا نئی زندگی مل جاتی ہے جس بے شمار واقعات احادیث میں موجود ہیں کہ میرے آقا نے کیسی کیسی ٹوٹی امیدیں بندہ دی کیسے کیسے یوں سمجھیے کہ جن کی جانے جا رہی تھی نبزے چھوٹ رہی تھی آقا نے کہیں دم کر دیا کہیں ہاتھ پھیر دیا کہیں لوہے دہن عطا کیا اور گویا نئی زندگی عطا فرما دی اور اگلا شیر اسی کنٹینیٹی میں ہے اسی تسلسل میں ہے کہ جلتی جانے بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں نبی پاک علی مصائب و مسائل میں غموں کی آگ میں جو جلس جاتے ہیں میرے آکا اور رحمت اللہ عالمین ہے نگاہ رحمت فرما کر وہ آگ بجھا دیتے ہیں اور رونے والی آنکھیں ہوں غم زدہ آنکھیں ہوں شفاعت کی خوشخبری سنائیں تو ان آنکھوں کو رونے والی آنکھوں کو ہسا دیتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی ان اشار کو سنیے اور نبی پاک کی کرم نوازی کو ذہن میں رکھیے ان کے احسان اور شکر کے جذبات میں ڈوب کر یہ سب آپ نے اشار سننے ہیں کہ ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں چھوٹی نبزیں چلاتے یہ ہیں جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہساتے یہ ہیں ڈوبی ناوے تراتے yeah نب سے چلاتے یہ ہے ٹھوٹی نب سے چلاتے یہ ہے جلتی جاتے یہ ہے روتی آساتے روتی آساتے یہ ہے کیا خوبصورت اشعار ہیں سنتے جائیے اور جومتے جائیے اب نبی پاک کی رسائی کا تذکرہ ہے کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہی ہیں اللہ اکبر کسرے دنا سے مراد کیا ہے کرب کا محل سما دنا فتح اللہ کی طرف اشارہ ہے اور رسائی سے مراد پہنچ کس کی ہے اس مقام تک پہنچ کس کی ہے کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں دنا فتد اللہ کی شان بھی ہمارے آقا ہی کے لیے بیان فرمائی گئی ہے اللہ تعالی کے قرب کے محل تک صرف میرے آکا علی سرات ہی کی رسائی ہے اور آپ بار بار جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں ایک ہی بار جانا کا تھا مگر میراج کی شب جو کچھ ہوا کئی بار ہم نے سنا ہے کہ موسالات اسلام ارض کرتے رہے کہ حضور پھر جائیے آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکے گی آقا پھر جاتے ہیں پینتالیس کروا کے آتے ہیں ارض کرتے ہیں حضور دوبارہ جائیے پینتالیس بھی زیادہ ہیں آقا پھر جاتے ہیں چالیس کروا کر آتے ہیں اور بالاخر یہ جانا آنا لگا رہتا ہے اور پانچ نمازیں ہو جاتی ہیں ذرا سوچیے ایک بار رب کی بارگاہ میں جانا بڑی بات ہے مگر آقا کی رسائی کیسی ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں اگلا شیر سنیے شاف نافع رافع دافع کیا, کیا رحمت لاتے یہ ہیں اب ذرا غور سے اس شعر کا مطلب سمجھیے گا کہ شافع سے مراد شفات کرنے والا نافے سے مراد نفع دینے والا رافع سے مراد بلندی والا دافے سے مراد دور کرنے والا اللہ ہو غنی پیارے اکالت اسلام کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ گناہ کی شفاعت کرنے والے بھی ہیں مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والے بھی ہیں بلندیوں والے بھی ہیں اور مسائب و علام سے خل کے خدا کو بچانے والے بھی ہیں ذرا دیکھو تو صحیح کہ نبی پاک علیہ السلام کیسی کیسی رحمتیں لے کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اللہ اکبر اور پھر خوبصورت ترین شیر فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں اللہ اکبر یہاں فیض جلیل یعنی جلیل کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے خلیل سے مراد پیارا یعنی حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے اور شاندار بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ فیض رسانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ذرا ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے فیض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی جو نمرود کی آگ تھی وہ ان پر گلزار ہو گئی آگ میں باغ بن گیا یاد رہے میرے بچے اسلامی بھائیوں حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کے گلے پر چھری کا نہ چلنا حضرت آدم علیہ السلات والسلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا نو علیہ السلاط والسلام کا طوفان سے بچنا یہ سب نور مصطفیٰ کی برکت سے تھا کیا بات لکھی فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں اب ذرا یہ تینوں اشعار ہم نثر میں سنتے ہیں اور پھر طرز میں سنتے ہیں کیا بات ہے میرے آقا علیہ رات وسلام کی کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں شاف نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں سبحان اللہ کسرے دنا کس کی رسائے کسرے دن کس کی رسائے کس کی رسائے یہ ہے aate ye re jate ye hai aate ye hai shafie nafe rafe دفے کیا کیا رحمت ذات یہ ہے کیا کیا رحمت ذات یہ ہے فیض جلیل خلیل سے پوچھو فیض جلیل خالی جلین خلین سے پوچھو آگ اللہ کیا خوبصورت اشاعر ہیں گوئی اب موتی پیروئے ہوئے ہیں عالی فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں سبحان اللہ اچھا اب یہاں بخشش سے مراد مغفرت ہے اور صدقہ یعنی واسطہ تو فیل اچھا دلاتے یہ ہیں یعنی لے کر دیتے ہیں اللہ غنی کیا خوبصورت شعر کا مطلب بنتا ہے بخشش خدا کی ہے مگر صدقہ جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے اللہ دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلاط تقسیم فرماتے ہیں آقا نے فرمایا نا اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اسی طرح کے اشار آگے بھی آئیں گے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہ یہ ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلات اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کے ہاتھ میں عطا کر دی اس لیے آپ ہر شے کے مالک و مختار ہیں اللہ نے ایک اور جگہ لکھا نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور پھر کیا شاندار بات الت لکھتے ہیں ان نہ کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں اب یہاں قرآن پاک کی آیت کا کیا شاندار استعمال کیا ہے اس آیت کا مانا کیا ہے تو کل کو بے شک ہم نے آپ کو کوسر عطا فرمایا تو اب اس شیر کا مطلب کیا بنا کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوسر یعنی بے حد و حساب کا مالات موجزات اور خوبیاں اتا فرمائیں ہر بھلائی اور نعمت کی کسرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تو اللہ غنی اب کس طرح نبی پاک یہ پاکل سرات وسلام کی کثرت کا بیان ہو سکتا ہے آپ ساری کسرت کو پا لیتے ہیں اب ان تین اشار کو سنیے اور میرے آکا کے مرتبے کو سمجھیے اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا عالت لکھتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں ان نہ آ نہ کل ساری کسرت پاتے یہ ہے اس کی, اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلا یہ رہ وہ ہے کل جی ہے سسرت پاتے سارے کسرت پاتے, یہ رہے سانی کسرت پاتے یہ رہے سبحان اللہ, اللہ. میٹھے میٹھی اسلائی بھائیوں اب نبی یہ پاک علیہ اس السلام کا شاندار وصف اور پیارے انداز میں بیان ہو رہا ہے حدیث سے پاک کی طرف بھی اشارہ ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں سبحان اللہ کیا شاندار انداز ہے پہلے ہم نے شعر سنا کہ قرآن پاک کی پوری آیت کو اپنے شیر میں آل حضرت لے ہے اور اب حدیث پاک کو سبحان اللہ حدیث پاک ہے وہ اللہ وتی قاسم اللہ اس کے ذرا معنی سمجھئے گا کہ یوتی سے مراد یہ ہے دینے والا اور قاسم سے مراد ہے بانٹنے والا رب ہے معتی عطا کرنے والا ہے اور یہ ہے قاسم یعنی میرے آکا کی کنیت بھی ابوال رہی اور میرے آقا بانٹنے والے بھی ہیں اور رسک اس کا ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے مگر باٹنے والے یہ ہیں کھلانے والے یہ ہیں سبحان اللہ اب میرے بٹ اسلامی بھائیوں اگلی اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں کہ آکا علیہ السلاط اسلام کی کرم نوازیاں کیسی ہیں اس امت پر کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں گناہ کر کر کے خطائیں کر کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں مگر میرے آکا علی سرت اسلام وہ ہیں جو اپنے گناہ گار کے لیے دعائیں کر کر کے دنیا میں بھی جب تشریف لائے تو ہمیں یاد رکھا آج قبر انور میں بھی, بھی ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں اور کل میدان محشر بھی بھی ہم گناہ گاروں کے لیے آنسو بھی بہائیں گے سجدہ بھی کریں گے دعائیں بھی کریں گے سلم سلم کی صدائیں بھی بلند ہوں گی تو یہ کیسے آکا ہے کہ ہم اپنی بنی تو خود بگاڑ دیتے ہیں مگر آکا بنا دیتے ہیں آکا بنانے والے ہیں اور اگلے شعر میں آلازرت لکھتے ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں آج دنیا میں بھی کئی دشمن ہیں شیطان کے چیلے بھی ہیں جو ایمان کے در پہ ہیں اور آخرت میں بھی شیطان بربادی کی کوشش کرے گا بچانے والی ذات اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب ہیں جو اس امت کے خیر خواہ ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشاہ ہو امام بسینی رحمتہ اللہ تعالی نے اپنے قصیدے میں لکھا نا اکرب الخل مالی من الو زبی سوا کا سوا کون ہے جو ہماری مصیبتوں اور غموں میں مدد فرمائے تو آل حضرت تین اشار میں گویا ہمیں میسج بھی دیا ہے پیارے آقا کے مرتبے کو بھی بیان کیا ہے غور سے سنیے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ رب ہے مارتی یہ ہے پاسم رب ہے مارتی یہ ہے کاسے رز کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے رز کو سکا ہے کھلاتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے لا کو بنائے کروڑوں دشم کون بچائے بچاتے یہ ہے کون بچائے بچاتے یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اعلیٰ حضرت نے دنیا کی پریشانیوں میں بچانے والے کون ہیں یہ بھی بتایا ہمیں رزق اللہ کی عطا سے دینے والے کھلانے والے کون ہیں یہ بھی بتایا اب آلہ حضرت آخرت کی یاد دلا رہے ہیں موت کے وقت آقا کیسے کام آتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں نظر نظر سے مراد جا کنی موت کا وقت اب میرے آقا وہ ہیں کہ پیارے آکا آخری وقت جب ہوتا ہے سکرات کا عالم ہوتا ہے زندگی کی آخری منزل میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا بے بس ہوتا ہے مگر نبی پاک اپنے امتیوں پہ کیسے مہربان ہے کہ وہاں کلما شریف پڑھنے کا اشارہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے سچے غلاموں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا لا خوف يحزنون نہ ان کو خوف ہے نہ وہ غم غمگین ہوں گے شاعر لکھتے ہیں نا اسی آخری وقت کے بارے میں کہ اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا اعلی زد آگے لکھتے کہ جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں بڑی گھبراہٹ ہوگی اندھیرا ہوگا مگر آقا کیسے ہیں مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں مرقد کہتے قبر کو اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ پیارے آقا جب اپنا جلوہ دکھائیں گے سچے غلام جب نبی پاک کی عشق میں زندگی گزاری ہوگی اور پیارے آقا کا جب جلوہ دیکھ لیں گے تو میٹھی نیند سو جائیں گے اور ہاں احادیث میں روایتوں میں ہی مضمون ملتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن سے رب راضی ہوگا جب وہ کبر میں جائیں گے تو انہیں یہ آواز دی جائے گی نم کا عروس سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے برکت میں بندوں کو تھپک کے میرے آقا کی کرم نوازی سے وہ میٹھی نیند قیامت تک کے لیے سو جائیں گے اور پھر آگے چلیے اب قیامت کا دن آ گیا نزا کی بات ہو گئی قبر کی بات ہو گئی قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا دور ہوگا ہاں ہاں یہ محبت کرنے والی ماں بھی جواب نہیں دے گی بیٹے اب ماں کو جواب نہیں دے گا وہاں کون کام آئے گا اللہ حضرت بتا رہے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. یعنی آپ کے قریب بلائیں گے اکلوتے سے مراد ایک اکیلا بیٹا ہوگا اور آئی آ ادھر آجا ادھر آجا میرے امت یہ محبت بھری صدائیں لگانے والا کون ہوگا کیونکہ میرے, رب میرے نبی کے لب پر قیامت کے دن انا لہا ہوگا مولانا حسن رضا خان صاحب سمجھاتے ہیں نا کہ کہیں گے اور نبی از ہبو غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا باپ کتنی محبت کرتا ہے قیامت کے دن باپ بیٹے سے دور ہوگا بیٹا باپ سے دور ہوگا مگر ایک ہستی ہے جو وہاں بھی مہربان ہوگی اہلا بتاتے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے لطف سے مراد مہربانی شفقت باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا. آقا وہاں بھی شفقت فرما رہے ہوں گے آل حضرت نے ایک اور شیر میں بات سمجھائی نا اللہ کرے کہ نبی یہ پاک کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب ہو جائے کہ جو ماں باپ بھی جہاں کام نہ آئیں گے وہاں ہمارے آقا کام آئیں گے الازت فرماتے ہیں نا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو یعنی وہاں کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا اور یہ بات قرآن نے واضح اعلان کر دی ہے آج بڑی محبتیں کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں قیامت کے دن ہم ہوں گے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہمارے اعمال ہوں گے اور اگر آقا راضی ہو گئے جب یہ پاک نے اپنے دامن میں چھپا لیا تو ہی بیڑا پار ہوگا اب ان اشار کو سنیے نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں نظرے مرقد میں بر دو کو تھپک کر مرقد میں بر دو کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے تہ ہے میٹھی نیند سنا ہے جب اکلو کو چ پیچھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے اسلامی بھائیوں اب قیامت کے دن میرے آقا نے ایک عظیم و شان سجدہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ مگر اس سجدے سے امت کو کیا فائدہ ہونا ہے آل حضرت لکھ رہے ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں اللہ اللہ خود سے مراد آپ گر کر یعنی سجدے میں جا کر کیا شاندار بات میرے آکا علی سرات اسلام کے بارے میں آزاد لکھی کہ ہمارے آکا رحمت العالمین جب سر حشر اپنی امت کا حال ازار دیکھیں گے تو سجدے میں سر رکھ دیں گے مگر وہ سر رکھنا سجدے میں کیا ہوگا کہ گویا گرتی امت کو اٹھا لیں گے گرتی امت کو توزک کی آگ سے بچا لیں گے اللہ ہو گنی اور پھر آگے فرمایا اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہی ہیں اب میدان محشر میں اسکیل یعنی میزان عمل لگایا جائے گا اور پلے ہلکے ہوں گے ہم گناہ کے جب نبی پاک اسلام میزان عمل پر قدم رنجا فرمائیں گے تو اپنے بھروسے سے اپنی کرم نوازی سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری فرما دیں گے آقا کی کرم نوازی ہوگی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور سبحان اللہ اب حوض کوسر پر جب پیاسے جائیں گے پیارے آیا کریں گے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں حوزے کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے یاد رہے گرمی شدید ہوگی زبانے باہر آئی ہوئی ہوگی پیاس سے آج دنیا میں جب گرمی لگتی ہے تو بار بار پانی پینے کو جی جاتا ہے پھر بھی پیاس نہیں بجتی مگر حوضے کوسر وہ شاندار شربت ہے وہ شاندار پانی ہے جس نے ایک بار پیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی شربتن ہنی مری آردہ ابدا سے پاک میں اس خوبصورت اور شاندار شربت کی بات کی گئی ہے کہ جس نے ایک بار پیا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی اللہ نبی پاک علی اسلام کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے آلہ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اسی حوضے کوثر کے جام کی کیا شاندار التجا پیش کی ہے کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا یا اللہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے کوسر شہ جودو عطا کا ساتھ ہو تو کیا معمولات ہوں گے نبی پاک کے محشر کے دن ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے آقا کی ان کرم نوازیوں کو مد نظر رکھیے اس کے تصورات میں گم ہو کر سنیے کہ خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہی ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلّا بھاری بناتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں سے ہم خلقوں کا اپنے بھرم سے شر کے دن ایک اور زبردست امتحان ہونا ہے اور وہ امتحان ہے پل سرات کا وہ پل سرات جو تلوار سے زیادہ تیز ہے بال سے زیادہ باریک ہے مگر میرے آخا اس وقت بھی اپنے گناگار امتیوں کی کس قدر فکر بھی ہوں گے اللہ حضرت لکھتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں اللہ اللہ سلم سلم یعنی سلامتی سے سلامت رکھ امت کے پل سرات سے گزرتے وقت نبی پاک پل سرات کے کنارے رب سلم امتی کی صدایں بلند کر رہے ہوں گے اور میرے بیچ اسلامی بھائیوں ڈھارس سے یعنی تسلی دلا کر میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے نبی پاک محشر کے دن بھی پل سرات کے کنارے اپنی گنہگار امت کے لیے صدایں لگا رہے ہوں گے اور اسی انہی صداؤں پر اطمینان اور یقین کامل دیکھیے امام عشق محمد اعلی حضرت کا کہ لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے ڈرتے ہوئے چیختے ہوئے کاپتے ہوئے گزریں گے مگر رضا تمہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا بلکہ جو عاشق رسول ہیں انہوں نے جھوم کر وجت کرتے ہوئے گزرنا ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا رضا پل سے اب وجت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد ایک اور جگہ لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ایسا گزر ہو جائے کہ جبریل امین اگر امتیاں کے لیے پر بھی بچھائیں۔ تو ان کے پر کو بھی پتا چلے ہم اتنی آسانی سے گزر جائیں کیونکہ آقا رب سلیم کی سدائیں بلند کر رہے ہوں گے اور اگلے شیر میں کیا شاندار حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو کوئی نہ کھلوا سکا وہ زنجیر ہلا اللہ غنی یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی یہ پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلے جنت کی زنجیر ہلاؤں گا یعنی جنت کا دروازہ کھلواؤں گا یعنی پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا جو جنت کے دروازے کی زنجیر کو ہلائیں گے اور جنت کا دروازہ کھولیں گے تو آکا وہ ہیں جو جنت پہ سب سے پہلے داخل بھی ہوں گے اپنی امت کو داخل فرمائیں گے تو میرے آقا کو یہ اعزاز بھی ملا اور مکتے میں کیا خوب لکھتے ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں یعنی مشدا سے مراد خوشخبری اور رضا سے مراد یعنی اعلی حضرت نے یہاں اپنا نام بھی ذکر کیا ہے سبحان اللہ اعلی حضرت امام السلط مکتے میں کیا لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا، اپنے اس غلام احمد رضا کو بھی اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے یہ مشدد جاں سنا دیجئے یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ خوش ہو جا غم نہ کر تو ہمارے ہی ہے شاعر لکھتے ہیں نا بروز حشر میرے اس یقین کی لاز رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تو بہرحال نبی یہ پاک کی شان شاندار انداز میں بیان کرنے کے بعد آلہ حضرت نے کیا خوبصورت التجا کی ہے کہ آل یا رسول اللہ اپنے رضا کو بھی خوشخبری سنا دیجیے مجھ میرا سچا فضا سنا دیجیے کہ آئیے نشار کو سنیے اور ایمان تازہ کیجیے سلم سلم کی ڈھارس سے ان سے پار چلاتے یہ ہی ہیں جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہی ہیں کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مشدہ رضا کا سناتے یہ سل سلریم کی سے رسم سلریم کی ڈھا سے سل سلریم کی ڈھا سے, سے پل سے چلاتے یہ گیر جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا جس کو نہ کوئی کھلوا سکتا جس کو نو کھل سکتا وہ زل جیر ہلا یہ رہ جیر ہلاتے یہ ہے کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہے دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھ دزا کا سناتے یہ رہے مجھ دزا کا سناتے یہ رہے سچی بات سکھاتے سیدھی چلاتے یہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ خوبصورت کلام خوبصورت میسج اللہ کرے کہ آلہ حضرت کے ان خوبصورت پیغاموں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں اس کلام میں جا بجا نبی یہ پاک کی شان کو بیان کیا گیا ان کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا کہ آش اپنی زندگی میں ہم ان کے احسانوں کو یاد کرتے رہیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں ان کی سنتوں پر عمل کریں کیونکہ قیامت کے دن بلکہ بڑھتے وقت نہیں نہیں دنیا میں بھی انہوں نے ہی کام آنا ہے تو کیوں نہ ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے مدنی چرل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم